اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا تو رات کی نشان مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانیات گرنے والی کے اپنی کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنت اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرماد دی